أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم می حمزہ ہی و نفہ ہی و نفہ و الله المستغيث منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فدياتكم المؤمنات والله اعلم من فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف مفقنات غير مصافحات ولا متقذات أخدان فإذا أبسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المفقنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم فان تصبروا خیر الحم و اللہ بخور رحی وست من قم فولہ اور تم میں سے جو شخص طاقت نہ رکھے مالی لحاظ سے جو شخص مالی لحاظ سے طاقت نہ رکھے تم میں سے کے حل کہ وہ آزاد مؤمن عورتوں سے نکاح کرے مالی استطاعت اتنی نہیں کہ آزاد مؤمنہ عورت سے وہ نکاح کر سکے فام مالاکت اے مان تو ان میں سے جن کے مالک بنے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ من فتحیاتی کنب المینات تمہاری مؤمنہ لونڈیوں سے یعنی ان سے نکاح کر لے لونڈیوں سے اگر آزاد اور ان سے نکاح نہیں کر سکتا واللہ اعلم علم ایمانی اور اللہ تعالی تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے بغ تمہارا بعض بعض سے ہے یعنی تم ایک دوسرے سے ہی ہونا بھی اتنی اہلی ہننا تو تم ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو وہ آن اجورا اور ان کو ان کے حق مہر دو بالمعروف دستور کے مطابق اچھے طریقے سے معروف طریقے سے محفا غیر غیرا ولا متقضات اخدان جبکہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں بدکاری کرنے والی نہ ہوں ولا متقضات اخدان اور وہ پوشیدہ چھپی دوستیاں بنانے والی چھپے یار بنانے والی بھی نہ ہو فعضہ تو نہ تو جب وہ نکاح میں لائی جا چکے فعین اتین نبی فاحشہ تن تو اگر وہ بے حیائی والے کام کا ارتکاب کرتی ہیں فا علنا نصف ما اللساناتی من الآب تو ان پر اس سزا میں سے آدھا ہے جو آزاد اور تم پر ہے ذالقلی من خاشی الحانہ کا یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو گناہ میں پڑنے سے ڈرے و ان تصویر خیر القم اور اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پہلے تو ذکر کیا ان خواتین کا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا جو رشتے تم پر حرام کیے گئے ہیں جو عورتیں تم پر حرام قرار دی گئی ہیں ان کے علاوہ باقی تمام تر عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو تو اب اس آئس میں اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے لونڈیوں سے نکاح کے بارے میں احکامات بیان فرمائے ہیں کہ وہ شخص جس کی مالی حالت اجازت نہیں دیتی کہ آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو کسی دوسرے مسلمان کی لوڈی سے ہی یہ نکاح کر لے بشرطی کہ وہ لوڈی مسلمان ہو پاک دامن ہو بدکارا نہ ہو نہ ہی چوری چھپے دوستیاں پالنے والی تو پھر اس وہ میں مینا عورت لونڈی سے تم اس لونڈی کے مالک سے اجازت لے کے نکاح کر سکتے لونڈی جس کی ملک میں ہے اس کو تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں کیونکہ ملک میں آ جانا لونڈی کا مالک بن جانا یہی اس کے ساتھ صحبت کرنے کو جائز قرار دے دیتا ہے اس کے ساتھ نکاح کی حاجت پر ضرورت نہیں تو وہ بندہ جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو گناہ میں پڑ جاؤں گا گناہ میں گرنے کا ڈر ہے اس کو اور آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت بھی نہیں آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو ظاہر ہے اس کے خرچ اخراجات اور اس کا حق مہر لونڈی کی نسبت زیادہ ہے اس کی اہمیت حیثیت زیادہ ہے تو یہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے گیا ذرا سستا کام ہے اس کو حق مہر بھی اتنا زیادہ ادا نہیں کرنا پڑے گا دیگر معاملات بھی اس کے باقی عورتوں کی نسبت ذرا کام ہے تو وہ شخص جو آزاد عورت سے نکاح نہ کر سکے لونڈی سے نکاح کرے اس کے مالک کی اجازت سے جس طرح سے ولی کی اجازت آزاد عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اصابات میں سے کوئی اس کا بیٹا اس کا باپ اس کا بھائی اس کا چچا یہ اسابات ہیں اولیاء ان میں سے کوئی وہ اجازت دے پھر نکاح ہوگا ایسے ہی جو لمبی ہے لمبی سے نکاح کرنے کے لیے ضروری ہے اس کے مالک سے اجازت لی جائے لمبی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی جیسے آزاد عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر نکاح کی مجلس میں ولی یا مالک کا موجود ہونا ضروری نہیں صرف اجازت ہی کافی ہے عام طور پہ کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے اور اس کا کوئی ولی موجود نہیں تھا موجود ہونے نہ ہونے کی بات نہیں بلکہ ولی کی موجودگی میں بھی نکاح کیا جائے ولی کی اجازت کے بغیر تو بھی وادل ہے ولی صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے یا کسی کے ڈرانے دھکانے کی وجہ سے مجبوراً چپ ہے نکاح کی محفل میں موجود ہے بولتا نہیں تو وہ نکاح ٹھیک نہیں ہو جائے گا اجازت اصل چیز ہے وہ اپنی رضا اور غبت کے ساتھ اپنی خوشی کے ساتھ اجازت دے چاہے وہ مجلس میں موجود ہو یا کسی وجہ سے نہ آ سکے اس میں کوئی مداحقہ نہیں تو اسی طرح مالک کی بھی اجازت ضروری ہے لمبی سے نکاح کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے ایمانی تم اللہ ہر ایمان کو باہو بھی جانتا ہے باہ جو کم تم ایک دوسرے سے ہی ہو یعنی جب لونڈی میں مسلمان ہو جائے تو اس کی حیثیت اہمیت اگرچہ لونڈی ہونے کی وجہ سے آزاد عورت اس کی رشوت کم ہے لیکن صرف کیا ہوا ہے تو آدم کی نسل میں سے ہی نا وہ تو تم سارے آدم کی اولاد انسانیت میں انسان ہونے میں تم سب کے سب برابر ہو واجم واحد لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو اگر تمہیں آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی وسعت و طاقت اللہ نے نہیں دی تو لونڈی کے ساتھ اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لو فن کی روح ہننا اہلی ان کے اہل سے یعنی ان کے مالکوں سے یہاں پہ اہل سے مراد لمبی کے مالک ہیں آزاد عورت کے اہل سے مراد آزاد عورت کے اولیاء بالترتیب بیٹا باپ بھائی چچا بالترتیب قریب والے ولی کی موجودگی میں دور والے کی ولایت نہیں چلتی قریب والے ولی کی ولایت ساکت ہو جائے یا وہ موجود ہی نہ ہو اس طرح کماری لڑکی اس کا بیٹا تو ہے ہی نہیں تو باپ ہی اس کا سب سے پہلا ولی ہے باپ اگر موجود نہیں تو پھر بھائی ولی ہے یا باپ اس کا نکاح اس کے ہم پلّا رشتے کے ساتھ نہیں کرتا بلکہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کسی غلط جگہ پہ وہ رشتہ اس کا ناطا جوڑنا چاہتا ہے اور لڑکی اس پر رادی میں انکار کرتی ہے تو اس کی ودایت اظہار کی وجہ سے سات ہو جائے پھر بھائی اس کا ولی بنے گا اللہ حاضر قیاض قریب والے کی موجودگی میں دور والا ولی نہیں بن ہاں اب مثال کے طور پر بات بھائیوں پہ آ گئی دو بھائی ہیں تین بھائی ہیں اب ان میں سے جو پہلے رشتہ کر دے اس کی بات نوٹ کرو دی. اور اسی طرح لگ, لونڈی جو ہے لنگی اس کے ساتھ نکاح اس کے مالک کی اجازت سے بس آفات. ایسا ہوتا ہے کہ لونڈی کا مالک لونڈی کا جو مالک ہے وہ اس کا مکمل طور پہ مالک نہیں ہوتا مثال کے طور پہ لونڈی نے اپنے مالک کے ساتھ مکاطبت کی ہوئی ہے مکاطبت یہ ہوتی ہے کہ وہ لونڈی یہ کہتی ہے کہ میں اتنے عرصے کے اندر اندر تمہیں اتنے پیسے کما کے دے دیتی ہوں جو قیمت ہوتی ہے لونڈی وہ ادا کر دیتی ہوں تو آپ مجھے ادا کر اس کو کہتے ہیں مخاطبت اب مکاطبت والی صورت میں وہ جیسے جیسے قسطیں ادا ہوتی جاتی ہیں وہ لونڈی کی ملک جو ہے اس مالک سے ختم ہوتی جاتی ہے. پھر بھی اس کا نکاح اس کے مالک کی اجازت سے ہی ہوگا جب تک یہ مکمل طور پہ اداب نہیں کرتی جب یہ مکمل طور پہ آداب ہو گئی پھر اس کے جو اشابات ہیں وہ اس کے ولی بنیں گے اور اگر اشابات موجود نہیں مثال کے طور و کفر سے مسلمانوں نے عورتوں کو قیدی بنایا لوڈیاں بن کے آئیں تقسیم ہوئی وہ مسلمان ہو گئی اس نے مکاطبت کی وہ آزاد ہو گئی اب یہاں پہ اس کا کوئی ولی نہیں ہے کوئی اس کا رشتہ دار موجود نہیں پھر کیا ہے سلطان ولی ملا ولی ہو اس کا کوئی ولی نہ ہو پھر سلطان اس کا ولی ہے حاکم وقت صاحب سلطان جو اپنی بات منوانے کا اختیار رکھتا ہے وہ ولی بنی فنکیتوں تو تم ان سے نکاح کرو ان کے گھر والوں کی یعنی ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ وہ آتو ہننا اجور اور ہن بال معروف اور انہیں ان کے حق مہر دو معروف طریقے سے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے حق مہر ادا کرو لودی کا حق میں ہے وہ لودی کو نہیں لودی کے مالک کو دیا جائے کیونکہ لمڈی کی جتنی بھی پراپرٹی ہے جتنی بھی جائیداد ہے اس کا اس کی وہ خود مالک نہیں کیونکہ وہ خود مملوک ہے وہ اپنی ذات کی مالک نہیں ہے اپنے آپ کی وہ مالک نہیں ہے تو اس کو جو کچھ بھی دیا جائے گا وہ اس کے مالک کا ہوگا تو لونڈی کا جو حق مہر ہے وہ لونڈی کے مالک کو ادا کیا جائے گا لونڈی کو نہیں اختیار نہیں ہاں نکاح ہوا ہے نکاح میں رہے گی غلام ہے اس کے مقرر کردہ کام سر انجام دینا یہ اس کی ذمہ داری جیسے کی ویسے رہے گی ہاں یہ ضرور ہو جائے گا کہ جب مالک اپنی لونڈی کا نکاح کسی اور آدمی سے کر دے پھر اس مالک کے لیے لونڈی کے ساتھ صحبت کرنا ناجائز ہو جائے اور اس کی اس کے سدر کو دیکھنا اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے باقی اس کے جو فرائب اور واجبات تھے وہ ویسے کے ویسے رہیں گے اس کے اتراز. کیونکہ وہ لونڈی ہے مساناتن غیر مصافحات ولا مستقاتی اقدام یعنی موسانات وہ عورتیں لوڈیاں جن سے تم نکاح رہے ہو مستانات وہ نکاح میں لائی گئی ہوں محسن ہوں تو اسے مخصوص محسنا بھی مراد ہوتی ہے یعنی کماری لڑکی غیرا مصعفی لیکن یہاں پہ مراد پاکدان نکاح والی غیر مصعف وہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہوں ولا متخاباتی یخدان اور نہ ہی وہ چھپی دوستی لگانے والیاں متحدہ کی اقدام اور مسافات یہ دو لفظ معنی ان کا قریب قریب ایک جیسا ہی ہے لیکن فرق ہے اس میں فرق کیا ہے کہ مسافات ان بدکار عورتوں کو کہا جاتا ہے جو مختلف مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے اور متحدہ کی اخدان چھپے یار بنانے والا وہ چوری چھپے کے اللعنام گدکاری نہیں کرتی چوری چھپے اور عام طور پر کسی ایک مرد کے ساتھ ان کی اس طرح کی یاری ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے یہ فرق ہے مصافحات اور متفظات اخبار میں فائدہ رحسنہ تو جب یہ نکاح میں آ جائیں اب یہاں پر وہ کا معنی نکاح والیاں ہو جائیں فَإِن نصف ما من العذاب تو نکاح میں آنے کے بعد اگر یہ بدکاری کریں تو آزاد عورتوں کو جتنی سزا ہے اس سے آدھی سزا نہیں ملتی آزاد عورت شادی شدہ اگر زنا کرتی ہے اس کی سزا کیا ہے سو کوڑے اور رجم غیر شادی شدہ اگر بنا کرے تو سو کوڑے اور ایک سال جلا وسنی یہ سزا ہے و تغرید غریب آنکھ شادی شدہ ہو تو سو کوڑے اور رجم انہیں رجم کیا جائے تو ان کو سزا دی جائے گی آدھی تو آدھی سزا وہ کیا گئے ان کو صرف کوڑے لگائے جائیں گے اور اگر غیر شام شدہ ہے تو کوڑے پچاس لگیں گے سو پورے نہیں لگیں گے آدھا ان کو عذاب دینا ہے آدھی سزا دینی زالی کلیمن خش ال اب یہ جتنے بھی حکام بیان ہوئے لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت کے یہ مذکورہ شروط کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے لونڈی کے ساتھ اور اس کی شرطیں بھی ساری کی ساری بیان ہو گئی ان شرطوں کے ساتھ لونڈی سے نکاح کیا جائے جائے جائے لیکن کس کے بھی ہر کوئی لونڈی سے نکاح کرتا پھر ہے نہیں لونڈی لونڈی ہے اس کو لونڈی ہی رہنے آزاد عورتوں سے نکاح کریں کیونکہ لونڈی کا تو مالک موجود ہے اور اس کی جنسی ضروریات اس کے مالک سے پوری ہو جاتی ہے اسلام اصل میں بے حیائی بدکاری اور پہاشی کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اگر لونڈیوں سے نکاح آسان ہونے کی وجہ سے کم خرچ ہونے کی وجہ سے اگر لونڈیوں سے ہی نکاح شروع کر دیا جائے اور آزاد عورتیں وہ پھر کدھر جائیں گی وہ بے حیائی کی طرف راغب جب ان کو نکاح کرنے والا کوئی نہیں ملے گا لونڈی کی جنسی ضرورت کا جو ہے وہ اللہ تعالی نے اہتمام کیا کیا ہے اس کا مالک مالک اس کی جنسی ضرورت پوری کرے گا تو آزاد عورت اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے نکاح کا تو لہذا آزاد عورت کو ترجیح دی جائے تو یہ لوڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی جو اجازت ہے مذکورہ شروط کے ساتھ ساتھ ایک شخص ساتھ, ساتھ یہ بھی ہے دادی کا لیمن خش گلانہ کا کو یہ اس صورت میں جائز ہے جب بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یعنی کہ اگر کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ صبر کریں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اس طاقت دے دیں لیکن اگر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے اور خدشہ ہے بدکاری میں مبتلا ہونے کا تو پھر جلد از جلد وہ لونڈی کے ساتھ ہی اگر نکاح ممکن ہے تو وہ کر لیں وہ ان تصویروں خیر اللہ لیکن اگر تم اپنے آپ پر ضبر رکھو صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے غفور و رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے یوریز اللہ علی بھئی کو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہیں بیان کرے تمہارے لیے وضاحت کر, کر دے بیا کم سونن اللہ اور تمہیں ان لوگوں کے طریقے بتائے جو تم سے پہلے تھے وَيَسُوبَ عَلَيْكُمْ اور تمہاری توبہ قبول کرے تم پر مہربانی فرمائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکامات سنا رہا ہے اپنے احکامات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تو تمہیں حلال و حرام بتا کے اور پہلے لوگوں کے طریقۂ کار اور ان کے انداز بتا کے تمہیں علم دیتا ہے تم پہ مہربانی کرتا ہے پہلے لوگوں سے برا انبیاء کے طریقے جاہروں والے نہیں جاہد لوگوں کے طریقوں سے تو اللہ منع کرتا ہے سونا اللہ دین قبل یعنی سادقہ انبیاء کے طریقے اصل میں انبیاء کرام سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں نبیوں کا دین ایک ہی ہے بنیادی طور پر آزم علیہ سلامت وسلام سے لے کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے دین کی جو بنیادی وہ یکساں ہیں ہاں حالات کے پیش نظر تھوڑی بہت تبدیلی کسی قوم کو بطور سزا کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی اور کسی کو بطور آزمائش بہت زیادہ چھوٹ دے دی گئی وقتی طور پر کسی پر قبلیاں یہ وقتی کا جو عبادات کا اور عقائد کا تصور ہے، معاملات کا جو بنیادی تصور ہے وہ ایک ہی رہا ہے سننا لگی ہے قبلی کو انبیاء صابقہ انبیاء کے طریقے اللہ تعالیٰ تمہیں بتاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہو تم پہ مہربانی فرمائے واللہ علیم علیہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اللّہ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے وہ رید الدین شہابات اور وہ لوگ جو شہوات کے پیچھے چلتے ہیں خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیل المیل نظیمہ کہ تم سیدھے راستے سے بہت دور ہٹ جاؤ شہوات کی پیروی کرنے والے اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے وہ تمہیں کس کو فجور میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں رہ راستے سے سیدھے راستے سے دور لے جانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے اللہ کی مہربانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ بلے کو سیرا مستقیم کی ہدایت دیتا ہے یورید اللہ ایوحف قائم کوئی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانی کرے بقول قل انسان اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان کی کمزوری کا بہت خوبی علم ہے کہ عورتوں کے معاملے میں یہ کس قدر کمزور ہے اس لیے احکام شریعت میں اللہ تعالیٰ نے سہولیات کا خیال رکھا ہے اور دین میں سختی بالکل بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے ہرگز سختی دین میں پیدا نہیں کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماں جا علیہ فی دین من حرج اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ بھی سختی نہیں رکھی ہے کوئی تنگی نہیں رکھی اور رویِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امن دینسر یقیناً دین آسان ہے نہایت ہی آسان ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہارے پاس نہایت آسان شریعت لے کے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے یو قب سے فائدہ آسانیاں پیدا کرے تم کس ترکیف کرے وقولی قلم انسان ذری تھا کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کمزور نہایت کمزور پیدا کیا گیا جی